پھر جنہیں جن حد بھر کی برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جتلانی لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے